شہید اسلام ڈاٹ کام خالف و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب صورت جی ناز یہ بھی مدنیہ ہے خلاصہ ناس طریقہ حفاظت ایمان یا تابوز بلا مینال مزر ناز فریضۂ رسول موضوع اس کا میں بتا چکا ہوں تاریخ حفاظت ایمان لازم الدران میں فریضہ رسول او جو کہے جی مستعیر ویرابیناس کہے جی مستاذ بہ واسن بارے مالک الناس یہ مستاذ بن کے اوصاف ہیں مستاذ بہ کے اوصاف واسن بارے مالک الناس واسن نمبر 2 الا الناس واسن نمبر کتنی تین من شروع مست من ہو کا بیان ہے. اب دیکھو جی پہلے جو تھا نا مخلوق کے شر سے پنا پکڑی گئی تو مستعز بے کی واسو کیا دی ایک تھی نا لیکن ادھر شیطان کے شر سے پناہ پکڑی جا رہی ہے کہ مست بے کی کتنی وسویں ہیں معلوم ہوا کہ شر شیطان بڑا خطرناک ہے سب سے بڑھ کے آئے پناہ پکنوں ساز رب لوگوں کے جو بادشاہ لوگوں کا معبود ہے لوگوں کا من شر الوسواس مستعلمن ہو شر اس شیطان سے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے صفت نمبر ایک خناس پیچھے ہٹنے والا صفت نمبر دو حدیث میں ہے کہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے نا تو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے نا کہتا ہے اللہ تو خانا سا اعزاز ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے شیطان یہ خناس ہے پیچھے ہٹنے والا ہے, کس کی جی؟ وصواس کی. وصواس کون ہے جو وسوئے ڈالتا ہے بیس سینے نے لوگوں کے منا جنت من بیان یہ ہے اس وسواس کا بیان ہے کہ وہ شیطان جنوں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں سے بھی ہوتے ہیں انسان آ جاتا ہے نا تمہارے پاس کہتے ہو ٹی وی لے لے ہوئے اچھے ڈرامے ہوتے ہیں تو شیطان ہوا یا نہ ہوا جن بھی ہیں انسان بھی شیاتی ہاں بل جن ہے نا یو ہی بازاد دونوں ہوتے ہیں بابا ادھر ایک دو نقطے سمجھ لیجئے ایک تو ہے کہ ناس کتنی دفعہ ادھر ایک دو تین چار پانچ دفع کتنی دفعی پانچ دفع یہ پانچ دفع ناز کیوں ہے پہلے ناز سے مراد ہیں بچے کیونکہ وہاں رب کا لابظ ہے تو تربیت کے محتاج کون ہوتے ہیں زیادہ وہ بچے ہوتے ہیں نا پرورش دودھ ملاؤ یاد ملا تو ناز سے مراد بچے لیے جائیں کہ تربیت کے محتاج بھی ہوتے ہیں دوسرے ناز سے مراد کر آقل والے کیوں کہ یہاں لاؤز ہے ملک کا بادشاہ لوگوں کا بادشاہ کا قانون بچوں پہ چلتا ہے بالغوں پہ, بالغوں پہ. آگے ہے الہی ناس معبود لوگوں کا ادر ناس سے مراد بوڑے لیتے ہیں بادشاہ لوگوں پہ سرین کیوں کہ معبود کا معنی ہے آدمی بوڑا ہوتا ہے نا تو دنیا کے کام سے تھک کہ اللہ کی عبادت خوب کرتا ہے جیسے برے ہو گئے آگے کیا ہے جی واسفی نا لوگوں کے سینے میں وشواس ڈالتا ہے ادھر نا سے مراد نیک لوگ کیا کیونکہ شیطان جو وشواس ڈالتا ہے کس کے اندر نیک لوگوں کے اندر کیونکہ برے لوگ خود شیطان ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہاں وشواس ڈالنے کی ضرورت ہے خود شیتان ہوتے ہیں وستا نیک لوگ مینل جنت اس ناس سے مراد کو ابتدا میں رب کا لفظ تھا ادھر کیا ہے الناس ٹھیک ہے نا پھر آگے کہا تھا اور الرحیم کے بعد کیا تھا تو ادھر مالک کا لفظ ہے نا آگے کہا تھا جی یا کا نا کو تیری خاص عبادت کرتے ہیں تو علاح الناس کے اندر عبادت ہے نہیں بابو لوگوں کا آگے کیا تھا جی جی اچھا کیا تھا یا کا بات کیا تھا یا کا نستعین تھا سمجھے اے اللہ خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں کس سے مدد مانگتے ہیں یہی شیطان سے مدد مانگتے ہیں جو بھی سواد ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر ان نیک لوگ جو مراد ہوں تو اہدن السرات رہا مستقیم ہو جائے برے لوگ کے اندر وہی موضوع بلہ حمد الظالین اب دیکھو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو گیا صورت فاتح کے ساتھ ہو گیا ہے حکیم صنعی رحمت اللہ علیہ دی اپنستان کے اندر انہوں نے ایک نقطہ لکھا ہے اور رسول اللہ عثمانی نے بھی نکل کیا ہے کہ قرآن پاک ابتدا میں کیا ہے ہاں کیا اور ختم کس پہ ہو رہا ہے سین پہ سے ابتدا ہوئی ختم کے بوا تو با سین کو میرا کیا ہو گیا بس بس کا منع کافی تو حکیم سنائی کہتے ہیں اول و آخر قرآن زیچے با آمدو سین یعنی اندر دو جہاں ما قرآن بس دونوں جہان میں ہمارا رہبر کیا ہے قرآن ہے